سرد علی میرا مول میں عشق تھا اور میں ایک بد شوق طالب علم جب میں نے درسِ زدین ہے اور منطق میں کہا گیا ہے کہ اجتماعی زدین محال ہے لیکن کبھی کبھی یہ بھی کہا گیا وہ محسوس کیا گیا بلکہ تجربہ ہے کہ دو مختلف چیزیں ہی اور دو مختلف شخصیتیں ہی ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں مرد عورت کی تکمیل کرتا ہے شوہر اور بیوی بی ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اسی طرح میں اور علیم ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں لیکن یہ طے ہو پایا کہ ہم میں شوہر کون ہے اور بیوی بی کون نہ <تصفح> جانے کب کی بات ہے روبا صدی سے بہت پہلے علیم مشتق اپنے وجودی اور کالبودی حساب سے تو نہیں پہنچے تھے چمی گوئیوں میں علیم مجھ آئے تھے اس طرح کسان کے عجب صاحبزادے زہور میں آئے ہیں کیا قصہ ہے آگے ایک صاحب شعر سنا رہے تھے وہ صاحب فرمانے لگے کہ آپ شعر سنانے کے بجائے پکوڑیاں نہیں بیچ سکتے جی بےخودی کون ہے صاحب عبید علی ایک اور قصہ کہ صاحب ایسٹرن کافی ہاؤس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے شاعر ایک بزرگ شاعر نے غزل شروع کی غزل کے بعد دوسری غزل تو صاحبزاد فرمانے لگے کہ صاحب دیکھیں ابھی ابھی چائے آئی ہے چائے دانی میں کھول رہی چائے تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ اپنی یہ غزل سنانے کے بجائے اس چائے دانی کو پیاری میں اڈیلنے کے بجائے چائے میرے سر پہ اڈیل دے ویسا جمپٹ آدمی بےخود آدمی کون ہے خیر اس کے بعد ہماری علیم کی ملاقات ہوئی اردو کالج میں تو کچھ ایسی کیفیتوں کہ جیسے حضرت عمر کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ ان کی بہن ایمان لے آئی ہیں تو وہ مشتعل ہو گئے کہ یہ کون شخص ہے جس پر میری بہن ایمان لے آئی اور وہ حضرت سے ملنے گئے اور وہ ماتم م... محبوط رہ گئے اسی طرح علیموں میں بالکل اسی طرح یہ تحقیق ہم حضرت عمر کون تھا لیکن ہم ماتو مبہوت رہ گئے دوسرے سے مل کر اور عجب کیفے گزری اس دن کے بعد سے بڑے معاملے بڑے سلسلے یعنی کوئی میرے خیال میں تیس برس کے قصے ہیں یہ اس وقت علیم میں بطور شاعر گوئے جانا پہچانے لگا تھا علیم کا ذکر آتا تھا شاہرانہ ماحول میں تو شاید میں نے ہی علیم کی پہلی غزل چھاپی تھی انشاہ میں سنساٹھ میں علیم شاید سنساٹھ میں کب تو عجب ہمارے اور علیم کے ماجرے تھے اور یہ سلسلے چلتے رہے ساتھ ہم نے عشق کیے ساتھ رسوائیاں ہی اختیار کی ایک مرتبہ عجیب قصہ ہوا اچھا ہوتا ہے تھا کہ علیم جو عشق فرماتے تھے تو میں اس سے متاثر ہوتا تھا میں کوئی وارداد لے کے آتا تو علیم اس سے ایک دن علیم تقریباً پٹ کر آئے اور میرے حجرے میں وارد ہوئے میں نے کیا ہوا مگر یہ قصہ ہے میں ان سے گفتگو کیے بغیر اپنے خاتون کے پاس پہنچ گیا اور میں نے کہا کہ ہینڈز اپ وہ بھی کیا بات ہے میں نے کہا کہ تم لوگ ہو کہنے لگے بھائی میں نے کیا غداری کی کہ علیم کو آج پیڑ دیا اس لڑکے نے اس کی محبوبہ نے وغیرہ وغیرہ تو یہ ہمارے معاملات تھے ایک دوسرے سے اس طرح اثر پذیر ہوتے تھے کہ گھر تباہ کر لیے ایک مرتبہ ہماری ہونے والی گویا اہلیہ رائے فرار اختیار کر گئی تو اب علیم نے کہا کہ چلو چلتے ہیں اور لائٹ ہاؤس سے وہ جو کپڑے ملتے نا سستے وہاں اچھے اچھے کپڑے سوٹ بنواتے چل کے خوب بہترین کپڑے پہنیں گے اور ہجر منائیں گے بہترین لباس کے ساتھ خیر ہو گیا اس دوران میں علیم نے ہمارے پیام کہیں اور بھیجوا دیے ارے صاحب اس کے بعد جو عذاب مجھ پر تاریخ ہوا کہ یار یہ کیا ہو گیا انہوں نے قبول کر لیا میں نے کہا علیم اب کیا ہو رات کے تین بجے تھے میں ایک سو تین بخار مجھے میں کہا علیم میں نہیں جی سکتا اب ہو کیا چنانچہ علیم نے فون کرنے شروع کیا انتہائی ذہر ناک مطلب یہ کہ صاحب وہ تو مولید آدمی ہے بے دین وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں جب چاہوں نہ جواب لکھ دوں جب چاہوں قرآن کا جواب لکھ دوں علیم نے بہت کچھ کی تعی کہ وہ قصہ ختم ہو گیا اور ہم نے فراغت پائی اور پھر ہمارا رجوع ہو گیا ماضی کی طرف میں نے مجھے علیم کی ذات کے اور شاعری کے حوالے سے ایک یا دو مضمون نہیں بلکہ ایک پوری کتاب اب تک مرتب کرنی چاہیے تھی اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مجھ پر یہ قرض ہے کہ میں علیم پر ایک مفسود کتاب لکھوں اس لیے کہ گمان یہ کیا جاتا ہے کہ شاعروں میں میں علیم کا سب سے قریب ترین آدمی ہوں سب سے قریب ترین آدمی اب یہ اعزاز ہے یا وجہ ذلت یہ طے کر سکا لیکن ہے یوں ہی کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ترین آدمی ہیں اس دوران میں 10 برس کا علیم جو ظہور میں آیا ہے وہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے لیکن بہرحال ہمارے معاملات وہی ہیں ابھی پچھلے دنوں ہمارا علاج درپیش تھا تو پیسے نہیں تھے ہمارے پاس اب کیا ہو ہم نے علیم کو فون کیا کہ یار پیسے نہیں ہیں اور ہمیں آ کو پنکچر کرانا ہے اور پچاس روپے روز کا خصاصہ خرچ تو اب کیا ہو؟ میں کوئی پروا نہیں تو انہوں نے ڈاکٹر خورشید کو بھیجا اور روپے بھیجے یہ معاملے ہیں ہمارے ملتے نہیں ہم لوگ تو ان علیم کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی ہے اور ادھر قصہ یہ کہ شریعت بل نافذ ہو گیا ہے تو بڑی احتیاط درکار ہوگی مجھے کچھ کہنے میں اور سننے میں تو اچھا علیمی جانتا ہے کہ میں ان دنوں جس صورتحال سے گزر رہا ہوں اس صورت میں کوئی بھی باہوش آدمی کوئی بامانہ جملہ نہیں لے سکتا یہ جانتا ہے لیکن مجھے آنا تھا اور مجھے کچھ کہنا تھا اب یہ جو کچھ بھی ہے یہ کچھ پرانی سطح ہیں کچھ نئی ہے کے علیم ایک سرکش, سرشور, پیکار طلب اور مردم آزار روح کا نام ہے جو انسانوں سے الجھتی پھرتی ہے اس کی زبان میں زہر ہے اور جب وہ اپنی زبان کا زہر دوسروں کی سماعت میں گھول نہیں پاتا تو اس کی کنپٹی میں درد ہونے لگتا ہے ایسا درد کے جان کے لالے پڑ جائیں اس کی شخصیت میں خنجر کی سی تیزی اور تلوار کسی کاٹ ہے کہ جو بھی سامنے آیا وہ دو نیم ہوا پر یہ بات کون جانتا ہے کہ وہ سامنے کا دشمن اور پیچھے کا دوست ہے سامنے والا اپنے آپ کو اس سے غیر محفوظ پاتا ہے مگر اس سے اگر کوئی غیر محفوظ ہے تو وہ خود ہے وہ اپنی شہرک سے اپنا خون پیتا ہے وہ اپنی شہرک سے اپنا خون پیتا ہے کڑی شخصیت اور سچی شاعری کا خوش اخلاقی سے نہیں تہذیب نفس سچی کھڑی شخصیت اور سچی شاعری خوش اخلاقی سے نہیں تہذیب نفس سے پیدا ہوتی ہے اور تہذیب نفس میں نفس بھی شامل ہے اور نفس کوشی بھی وہ یہ نقطہ سمجھ گیا ہے کہ کہاں جان سے گزرنا ہے اور کہاں جان کو آنا ہے وہ یہ نقطہ سمجھ گیا ہے کہ کہاں جان سے گزرنا ہے اور کہاں جان کو آنا ہے اور وہ یہ دونوں کام پوری تندی سے انجام دیتا ہے اپنے سینے میں خنجر اتارنے والا ہاتھ خود اسی کا ہاتھ تھا کہ وہ یہ حق بلا کسی دوسرے کو دینے والا کب ہے اور میں سوچتا ہوں کہ وہ وہ سخت تھا جو اس نے لمح لمح اپنے آپ سے لیا وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو کبھی کوئی رعایت نہیں دی اس نے اپنے آپ پر سامنے سے بھی وار کیا ہے اور پیچھے سے بھی علیم نے اپنے ساتھ مجھ سے بھی خون تھکوایا ہے کہ میں اس کا یار تھا پشکن نے اپنے شاعر سے جو بات کہی تھی وہی بات میں علیم سے کہتا ہوں اور وہی بات وہ خود بھی اپنے شاعر سے کہتا رہا ہے کوئی اقتباس شروع کوئی اجر طلب نہ کر اس لیے کہ تیرا اجر تیرے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا تو خود ہی اپنے بارے میں داوری اور فیصلہ دہی کرنے والا ہے کہ تیرے بارے میں کوئی بھی تجھ سے زیادہ گیر نہیں ہے اے مشکل طلب شاعر کیا تو اپنے کام سے راضی ہے کیا تو اپنے دل کو خورسن پاتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر بھلا اس کی کیا پرواہ ہے کہ لوگ تجھ سے دشمنی رکھتے ہیں تجھے برا بھلا کہتے ہیں احمقوں کو اس عبادت گاہ کی دہلیز پر تھوکنے بھی نہ دے احمقوں کو اس عبادت گاہ کی دہلیز پر تھوکنے بھی نہ دے جس کی محراب میں تیرے کمال فن کی آگ شولہ یہ مجھے بات یاد آئی کہ علیم سے میرے ایک جھگڑا یہ جی رہا کہ یار ترقی پسند کیوں نہیں ہے تو وہ کہتا کہ بند انداز سے سوچتا ہے جبکہ واقع یہ تھا کہ جب بھی عوام نے سجے, سجے ہیں تو علیم ہمارے ساتھ پایا گیا ہے تو ایک دن مجھے بات یاد آئی دو برس پہلے پشکن کے حوالے سے دو برس پہلے میں اور سفت بھائی کہیں جا رہے تھے تو شاعروں کا ذکر تھا تو سفت بھائی کہنے لگے کہ صاحب یہ خوب کہتا ہے علیم مگر ستبا علیم کی تعریف کرنے تو مجھے غصہ بھی آیا خوشی بھی ہوئی کچھ خوشی بھی ہوئی ملالمی جی کا تو علیم کا معاملہ یہ ہے کہ علیم سکھہ بندی سے اور لیبل لگانے سے ہمیشہ ایک مختلف شخصیت کا مدع رہا ہے اور وہ ہمارے گا قبیلے کا دادی میرا میرا آدمی ظاہر ہے سیدھی بات ہے میں علیم کا ورود ایک فتنے کا ظہور تھا اس کی ذات ایک ماجرہ خیز اور پیکار طلب ذات ہے مگر میں اسے ذات کا شائر نہیں کہوں گا جیسا کہ شہر میں سمجھا جاتا ہے میں اسے حیجانِ ذات کا شائر کہوں گا اس معنی میں کہ اس کی شاعری کا سرچشمہ حیجانِ ذات ہے جیسے کائنات کا سرچشمہ حیجانِ وجود ہے میرا جی چاہتا ہے کہ حیجانِ ذات کے لیے تخلیقی اصل کے معنی میں ایک اور لفظ ایک اور ماجرا ناک لفظ بھی استعمال کروں یعنی عشق اچھا حیضان ذات اپنے اندر سمٹنے کا عمل نہیں ہے بڑھنے کا عمل ہے پھیلنے کا عمل ہے پھیلانے کا عمل ہے مگر اس حیضان ذات سے جو شاعری صورت پذیر ہوئی ہے وہ حیجانی نہیں ہے کہ حیضان دراصل اس کی شاعری کے وجود کی قوت ہے صورت اور مانویت نہیں اس کی شاعری صورت میں رنگ ہے اور مانا میں تلاش رنگ اس کی شاعری صورت میں رنگ ہے اور مانا میں تلاش رنگ یہ تلاش رنگ وسال میں فراق وہ فراق میں وصال کا سفر ہے وہ شاعری ہی نہیں بلکہ شاعر کے اندر کا وہ شیطان بھی ہے جسے شور کی سب سے زیادہ بدنام اور سرگن سچائی کا اشتہارہ کہا جائے اور اس کی شاعری شاعری کے سوا وہ الوہی شیطنت بھی ہے جو بتون ذات سے مابرہ کی طرف ہجوم کرتی ہے اور ایک نئے خیال اور نئے جمال کو اپنی گرفت میں لے کر بتون ذات کی طرف پلٹاتی ہے اس عمل میں کسی مسلک کسی نظریے یا کسی مکتبہ فکر کا حوالہ اس کے نزدیک بے معنیٰ ہے جبکہ میرے نزدیک بامانہ ہے اس نے ایک نقطہ دریافت کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ادب دعویٰ کرتا ہے دری نے پیش نہیں کرتا کہ ادب تخلیق ہے اور تخلیق خدا اور اسرائیلیوں کے خداوند بند نے اپنے لیے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے سو ہے اور علیم نے بھی ایک ایسی بات کہی ہے کہ جیسا بھی ہوں میں اپنے ہی صورت میں ہوں علیم یہ جیسا بھی ہونے کا شور اس سے کہیں بڑی جواب دہی چاہتا ہے۔ یہ جیسا بھی ہونے کا شور اس سے کہیں بڑی جوابدہی چاہتا ہے جو فرد اپنی ذات سے خارج میں قبول کرتا ہے اس حالت میں ہونے اور نہ ہونے کی ساری ذمہ داری خود اٹھاتا ہے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے امید دلانے والا کوئی نہیں ہے امبوہ میں جان لیوا تنہائی ہے اور اس تنہائی کو آباد کرنا خود تمہارا کام ہے یہ وجود میں عدم اور عدم میں وجود تازہ کی ایجاد ہے یہ مابرائے ذات کو اپنے طور پر اپنے نفس میں خلق کرنا ہے یہ ماورائے ذات کو اپنے طور پر اپنے نفس میں خلق کرنا ہے اس کی معاملت معورہ یا غیر ذات سے اس طرح کی معاملات اسی طرح کی معاملات ہے اس کا عشق غیر ذات کو نفس ذات بنانے یا دیکھنے کی زخم خوردہ امنگ ہے اس کا عشق غیر ذات کو نفس ذات بنانے یا دیکھنے کی زخم خوردہ امنگ ہے اور اس کی شاعری اس امنگ کا سرخ رنگ و آہنگ ہے میں تیز تو پڑھایا؟ نہیں پڑھایا بہت اچھا پڑھ رہا تھا. اور اس کی شاعری اس امنگ کا سرخ رنگ اور آہنگ ہے یوں کہ جو شے یا تجربہ یوں کے جو شعر نفس یا تجربہ نفس کی سطح پر ذاتی نہیں ہے وہ تخلیق کے مرحلے میں غیر موجود کی حیثیت رکھتی ہے یوں کہ جو شے نفس یا تجربہ نفس کی سطح پر ذاتی نہیں ہے وہ تخلیق کے مرحلے میں غیر موجود کی حجت ہوتی ہے اور غیر ذاتی کو ذاتی بنائے بغیر محض نظریوں کے حوالے سے شعر کہنا غیر موجود سے منہ کالا کرنا ہے اور غیر ذاتی کو ذاتی بنائے بغیر محض نظریوں کے حوالے سے شعر کہنا غیر موجود سے منہ کالا کرنا ہے غیر ذات کو ذات بنانے کی یہ امنگ شاعر کے یہاں اس آہم کو صورت بخشتی ہے جسے حرف کہتے ہیں پر یہ آہنگ شاعر کے نفس سے ایک خاص بود باش چاہتا ہے یہ باش دکھوں کے موسموں کی بودوباش ہے اس کے لیے موسموں کے عذابوں کی فصلیں کاٹنی پڑتی ہیں اور صورت زخم سے آواز سننے کا سلیقہ سیکھنا پڑتا ہے اور علیم نے یہ سلیقہ سیکھ لیا ہے مجھے علیم کو دیکھ کر عرفی کا خیال آتا ہے عرفی کی شخصیت کو ہمیشہ مشحوریت کے ساتھ دیکھا گیا ہے عرفی کو زہر دے دیا گیا تھا اور وہ جوان مر گیا تھا علی اردو کا وہ عرفی ہے جو زہر کھا کر بھی زندہ ہے ایسا ہی ترا ویسا ہی طرح ویسا ہی تناز ویسا ہی شفق فام اور ویسا ہی انا پرست وہ محض ایک شائع نہیں ہے ایک اسلوب بھی ہے لفظ سے اس کی وہ معاملت ہے جو ایک قرض دار سے سود خار قرض خواہ کی ہوتی ہے لفظ سے اس کی وہ معاملت ہے جو ایک قرض دار سے سود خار قرض خواہ کی ہوتی ہے وہ لفظوں کا سوت خوار ہے اور لفظ سے ایک کے دو وصول کرتا ہے اور میرے خیال میں شاعری ہے بھی ایک ایسا ہی جس میں لفظ سے وہ کچھ وصول کر لیا جائے جس سے اس کی جیب خالی دکھائی دے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شعر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شعر اس کے یہاں ہونر نہیں ہے کہ ہونر ذات کے مساوی نہیں ہوتا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شعر اس کے یہاں ہونر نہیں ہے کہ ہنر ذات کے مساوی نہیں ہوتا بلکہ شیر وہ چیز ہے جسے یونانیوں نے فضیلت سے تعبیر کیا ہے اس فضیلت نے نغمگی نغمگی کا لباس پہنا ہے نغمگی جو اس کے شعر کی سب سے بڑی شناخت ہے اس کی تمام غزلوں میں گائے جانے کی جو بے پناہ صلاحیت پائی جاتی ہے وہ اس, کے کس, وہ اس نسل کے کسی بھی شاعر کی غزلوں میں نہیں پائی جاتی اس کا شیر احساس جمال کی انفرادیت پتند روح کا نغمہ ہے جو ذات اور کائنات میں آواز کا رشتہ قائم کرتا ہے میں نے حیجانِ ذات کے لیے ایک خاص سیاقِ کلام میں ابھی عشق کا لفظ استعبال کیا تھا علیم اپنی بنیاد اور نحاد میں عشق غیر مشروط اور غیر مدلل عشق کا آدمی ہے اس کے نزدیک عشق کی سب سے بڑی دلیل خود عشق ہے شام اس کے نزدیک عشق کی سب سے بڑی دلیل خود عشق ہے اور اس نے بھی اور اس نے مجھے ہر لمحہ اور ہر اے اس نفس یہی تعلیم دی کہ اے یار عشق اختیار کر شام گا یاد دارم کہ شام گاں گا کہ بادے اتر در درویش بود وہ ساغر مے در گردش عبید اللہ العلیم بامن گفت یارا خدا را عشق بی آموز عشق بے گفتم یارا جگر فگارا تو اد تو یافتی کہ مرا این اندر می دی جوہر ذات منقلس تو اقلا نیست مرا با عشق چکار کار من اسپ تو خدا داری وہ خدا داری وہ من خدا را خود را ہم ندارم۔ غرد علیم میرا مول میں عشق تھا اور میں ایک بد شوق طالب علم جب میں نے دیکھا کہ علیم کے قریب رہ کر میرے اندر بھی عشق اور خود سپاری کے جراثیم پیدا ہوتے جا رہے ہیں تو میں نے اس شہر سے فرار اختیار کیا اور یہاں سے جا کر علیم کو ایک خط لکھا اب وہ حضرت اب آپ خط سنیے جی سنا دوں یا نہیں جانے کب کی بات ہے ساڑ کہ علیم کے قریب رہ کر میرے اندر بھی خود سپاری کے جراسیم پیدا ہوتے جا رہے ہیں تو میں نے اس شہر سے فرار اختیار کیا اور یہاں سے جا کر علیم کو ایک خط لکھا اب وہ حضرت اباب خط سنیے جی سنا دوں یا نہیں سنو جانے کب کی بات ہے سڑسٹھ کی کب کی میں ہوٹل میں کہیں تھا گیارہ دسمبر انیس سو اے علیم قبل و حضرت حضرت عبداللہ علیم مدد اللہ کے نام اے علیم اے بہارِ دخم چکا موسمِ گل کی لالہ رنگ خزا اے زلائخہ پناہِ کشورِ فن کچکلاہِ دیارِ دشتِ سخن کچکلاہِ دیار و دشتِ سخن اے غزالِ غزل, غزل غزل کے شہید آج کے چارہ ساز کل کے شہید اے عدب آشنائے مجلسِ غم اے اے غزل غزل کے شہید آج کے چارہ ساز کل کے شہید اے ادب آش غم حالت افزائے حلقۂ ماتم نو دس بھارم ضرور جاتا ہے پٹیل پارک اے ادب آش میں کبھی کبھی نہیں بھی جاتا اے ادب آش نائے مجلس سے غم حالت افزائے حلقۂ ماتم اے انیسے دل دل افغار شاہدے شاہدان شہر مغاں وہاں سے ناشاد آ گیا ہوں میں حیدرآباد آ گیا ہوں میں جانے اس وقت تو کہاں ہوگا میں نہیں ہوں جہاں وہاں ہوگا جانے اس وقت تو کہاں ہوگا؟ میں نہیں ہوں جہاں وہاں ہوگا چاندنی لے کی کھل رہی ہوگی علیم یاد ہے چاندنی لے کے کھل رہی ہوگی درد کی داد مل رہی ہوگی چاندنی لے کی کھل رہی ہوگی درد کی داد مل رہی ہوگی حلقے نقطہ پر ورا ہوگا آخر بھائی، آخر خان سعید محمد علی نا حسن ہلکا نقطہ پر ورا ہوگا یار یاروں کے درمیان ہوگا ایک فضا بے وبالے جاں تو ملی ایک فضا بے وبالے جاں تو ملی کہیں مجھ سے تجھے ہماں تو ملی بند وہ حجرے جنو تو ہوا چند روزہ سہی سکو تو ہوا کر بے کا بہانا جو نہ رہا اب تو آشو بے نہ رہا اب کے جب میں ہوں ایک دور نشی اب تو ماں فتنہ و فساد نہیں شیر ارشاد ہو رہے ہوں گے شیر ارشاد ہو رہے ہوں گے زخم زخموں کو دھو رہے ہوں گے شیر ارشاد ہو رہے ہوں گے زخم زخموں کو دھو رہے ہوں گے زخم اتھر اتھر بھائی مرووم زخم اتھر مہک رہا ہوگا اور سینا دہ رہا ہوگا زخم اتھر مہک رہا ہوگا اور سینا دہ رہا ہوگا جب وہ کوچے میں جانے جا کے گئے تزمین ہے ٹکڑا در پر سرگراں کے گئے اس کا انجام کیا ہوا آخر شام آزردگی بتا آخر مسلے باد سبا گئے تھے وہ چند ساتھ وہاں رہے تھے وہ ان پر وہ مہرباں ہوا کہ نہیں کاروبار جنوں چلا کے نہیں اے علیم اے نو تراز حزین یار تسکین بخشو بے تسکین تو بہت یاد آ رہا ہے آج دل زدا ہائے تیری سیے علاج چار اگر ہائے تیری بیماری ہائے بیمار تیری دلداری فرد یاری نباہنے والے میرے دکھ میں کراہنے والے فرد یاری نباہنے والے میرے دکھ میں والے شولہ سامان جذبے حرم عشق کے نیا جادہ بندگی کے تند خرام عشق میں خود سپردگی کے امام میری اصلاح ہے تجھے منظور یعنی ڈہ جائے میرا قصر غرور نہ رہے مجھ میں خیشتن داری ہو ہونا نظر ناز برداری ہونا اپنی اصلاح کر رہا ہوں میں پند لے بکھر رہا ہوں میں ہاں مگر ایک بات کہنی ہے پھر تیری بحث آکے سہنی ہے اے وفا کے مبلغ اور نقیب اے میاں منبر وفا کے خطیب اے میاں منبر وفا کے خطیب خوہ تسلیم کے مسیح سلیب تو نے کیا پا وفا کر کے ہاں ذرا میرا سامنا کر کے کر کے مسمار اپنا قصر انا داور حرف تو مٹا کے بنا شاعری کے حوالے سے بات نہیں زندگی کے معاملات کے حوالے سے بننا مٹنا کر کے مسمار اپنا کثرے آنا داورے ہر تو مٹا کے بنا ناز برداریوں کے آزاری مجھ کو بھی پن دے ناز برداری یوں ہی یوسف بنا تھا دیوا نے مغلیاں کاٹ دن زوجہ خانے کی بات ہے یوں ہی یوسف بنا تھا دیوانے انگلیاں کاٹ دی زلیحان نے دوسری ایک مثال بھی سن لے ذکر امکان حال بھی سن لے یعنی شیوا ہماری لیلا کا زخم جلتا ہے دل میں فردا کا وہی خاطر وہی خیرام نہ ہو یہ بھی اس زہر ہی کا جام نہ ہو جس نے تجھ کو ہلاک کر ڈالا اور مجھے سہمناک کر ڈالا زخم چابوں کے خون تھوکوں میں کیسے ممکن ہے سر جکا دوں میں میں ہوں یا تو ہو لازوال ہیں ہم میں ہوں یا تو ہو لازوال ہیں ہم خالق حسن خد و خال ہیں ہم ہم سے ہے ہم سے ہیں اشوہائے عشق انگیز ہم ہیں یس دان دہر خوباں خیز ہم سے ہیں، عشق انگیز ہم ہیں یس دان دہر خوباں خیز سن حقیقت کہاں مجاز کہاں ہم کہاں سجدہ نیاز کہاں مجھ پر لانت بھیجیے ذکر علیم کا تھا علیم کے وجود کی عشقاگینی علیم کے وجود کی عشقینی ہی اس کے یقین اور ایمان کا جوہر ہے ایک صاحب یقین اور صاحب ایمان آدمی کتنا ثابت اور سالم ہوتا ہے اس کا اندازہ مجھے علیم سے گزر کر ہوا۔ ایک صاحب ایمان اور صاحب یقین آدمی کتنا ثابت اور سالم ہوتا ہے اس کا اندازہ مجھے علیم ہی میں سے گزر کر ہوا اس کی شخصیت کی ثابتی اور سالمی پر رش کرنے صرف رش کی نہیں حسد کرنے اس سے چڑھنے اس پر جھنجھلانے وہ جھنجھلا کر گالیاں دینے کا جس محروم یقین وہ محروم ایمان آدمی کو سب سے زیادہ حق پہنچتا ہے وہ میرے سوا اور کوئی نہیں شاعروں میں میرا سب سے محبوب آدمی علیم ہے وہ مجھ سے جونیئر ہے مگر میری شاعرانہ ذات کی توسیع میں سب سے بڑا کردار اسی نے ادا کیا ہے دکھ یہ ہے کہ اب وہ مرد باسفہ بن گیا ہے نصیر ترابی راوی ہیں کہ علیم پر نماز کے دوران گریا تاری ہو جاتا ہے اور خود موصف نے بھی فرمایا ہے کہ میں سجدے میں رات رو رہا تھا پوچھا نہیں اس نے کچھ نہ سب کا میرا حال یہ ہے کہ مجھ دوزخی کو اس کے رونے پر رونا آتا ہے میرا حال یہ ہے کہ مجھ دوزخی کو اس کے رونے پر رونا آتا ہے اس نے داڑھی بھی چھوڑ دی ہے اور شراب بھی میں مردود بارگاہ الہی اور مترود حگرت سمدیت پناہی نہ داڑی چھوڑنے کی توفیق رکھتا ہوں نہ شراب واہ درے میں اور میرا یار جانی ہم دونوں کتنے اجنبی ہو گئے ہیں یارے جانی لوڑ بیا یارے جانی لوڑ بیا